نمبر تیرہ قرآن اور حدیث ان لوگوں کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں جو جہاد نہیں کرتے یہ تو واضح بات جہاد کی فضیلت میں بیان ہو چکی ہے آپ سب رجوع کریں اس میں کوئی شک نہیں جب جہاد فرض ہو جاتا ہے اور جہاد میں سے نہیں لیتے وہ منافق ہیں وہ بزدل ہیں اس کے لیے سورت توبہ کے آیات آپ دیکھیں سورت انفال کے آیات آپ دیکھ لیں توبہ میں اللہ تعالی نے منافقین کا ذکر کیا ہے جو جہاد میں سے نہیں لیتے وہ منافق ہیں اور صورت توبہ ان کے لیے کافی ہے جہاد نہیں نہیں کرتے یعنی جو مرافق بتایا سے کوئی بھی منافق ہاں وہی بات ہو رہا جو مرافت اسے مرکز پہلے آپ اس کی طرف جائیں جو فضیلت میں بیان کر چکا ہوں اس درس کی طرف جو ان کے علاوہ ہے یعنی سائل کا سوال یہ ہے قرآن و حدیث ان کے بارے میں کیا جواب کیا بیان کرتے ہیں جو جہاد نہیں کرتے یعنی جہاد فرض ہو گیا ہے وہ کر بھی سکتے پھر نہیں کرتے اور جہاد کے جو مرتبے بیان کیے ہیں ان میں سے کوئی مرتبہ بھی کسی پر بھی عمل نہیں کرتے